یوم یجما اللہ رسول میرے محترام یہ پہلے آ رہا تھا نفی شرک پیلی او ابتدا کا ربط میں بیان کرتا ہوں سورج میدا کا نفی شرک پیلی تھی اب کیا آ گئی جی نفی شرک اتقادی آ گئی ہے سمجھے نفی شرک پیلی کے بعد نفی شرک اتقادی یوم یجما اللہ رسول یہ تو رب تھا اب دلیل لکلی ہے جی دلیل نقلی اجمالی اگ انبیاء علیہ السلام دلیل نکلی اجمالی اگ امبیال سلام اللہ تعالی قیامت کے دن امبیا الحمۃ السلام کو اکٹھا کریں گے اور ان سے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تمہیں قوم کی طرف سے کیا جواب ملا اقوام نے تمہاری بات مانی یا انکار کیا اب ادھر ہے کہ امبیالحم السلاۃ وسلام کہیں گے لا علم کیا عرض کریں گے ہمیں کوئی علم نہیں حالانکہ دوسرے مقام کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے مالا ہم نے تیرا پیغام پورا پہنچایا تھوڑے آدمیوں نے ماننا مان... تھوڑے آدموں نے مانا اکثر نے نہ مانا یہ بات کریں گے یا نہیں پھر ہم حضور کی امت جو ہیں انبیاء بیام السلام کی تصدیق کریں گے یا نہیں اور حضور ہمارے صفائی کے گواہ ہوں گے وہاں تو یہ ہے کہ جواب دیں گے ادھر کیا ہے امبیال السلام کیا کہیں گے لاء المنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو یہ بظاہر کیا ہے فضاد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابتدا کے اندر میدان قیامت کے اندر ابتدا کے اندر اپنے جلال کا اظہار فرمائیں گے کس کا اظہار فرمائیں گے اپنے جلال کا اظہار فرمائیں گے تو جلال ربانی کا جب اظہار ہوگا نا تو امبیالسلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہیں گے کیا کر رہے ہوں گے نفسی نفسی بڑے اکابر آزم کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اقوام کے سامنے تم نے تبلیغ کی کیا جواب ملا تو اس وقت کیا کہیں گے لا علم آنے. اللہ کے جلال کے سامنے کہیں گے لا علم ویسے بھی خدا کے علم کے سامنے مخلوق کا علم کل عدم ہے یا نہیں کہ اللہ تیرے علم کے سامنے ہمارا تو کوئی علم نہیں ہے جلال ربانی کو دے کے یہی جواب دیں گے پھر اس کے بعد حضرت سفارش بنائیں گے تو حضور کی تو وہی جواب دیں گے جو پہلے عرض کر چکا ہوں نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ آپ حدیثوں کے اندر پٹتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صاحب کرام سے پوچھا تقریباً حجت الدا کے موقع پہ جب حج کرنے گئے تو آپ نے فرمایا ایو یوم انحاضہ یہ کون سا دن ہے حالانکہ دن حج کا نہیں تھا عرفات کا دن تھا لیکن صاحب نے کیا کہا اللہ رسول پھر آپ نے فرمایا ایو شہر انحاظ یہ کون سا مہینہ حالانکہ مہین رضول کا تھا تو صاحب نے کیا کہا اللہ رسول عالم آپ نے ائو ایو بلد حاضا یہ کون سا شہر ہے حالانکہ شہر مکہ تھا صاحبہ نال کیا گیا اللہ یہ ایک ادب تھا تو ادھر بھی انبیاء علیہ مسلم اللہ کے سامنے بعت بار ادب کے کہیں گے کہ لا علم اللہ ہمیں کوئی علم نہیں اور تیسرا جواب یہ بھی دے جاتا ہے کہ اللہ ہم ان کے ظاہر حال کو تو جانتے تھے ان کے بعد ان کا ہمیں علم نہیں تھا یا یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو ہمیں پتہ ہے لیکن ہماری جب وفات ہو گئی ہمیں بعد میں پتا نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ سارے جوابات سن چکے ہو اب دیکھو جی دلیل نکلی جمالی اعظم بیام السلام جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو پاس فرمائے گا کیا جواب گئے تھے تم کہ لکھ لو یہ سوال توبیف کا ہوگا ان کی قوم کے لیے خاض سوال ہو لوبیخ میں سمجھاتا ہوں حاض سوال ہو لے تو ان کی قوم کی توبیخ ہوگی کہ نبیوں کو زاجر نہیں ہوگی یا زاجر کس کے لیے ہوگی قوم کے لیے قوم بھی سامنے ہوگی نا کہ ان, ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا جیسے میں اس مولوی صاحب کو بھیجوں کسی شاگرد کے پاس اور وہ بات نہ مانے اور میں پکڑوا لوں تو اس کو کہوں گا اس نے کیا جواب دیا تھا تو ان کو زاجر آئے یا اس کو زاجرا ہے اسی کو ہے نا جو بے فرمان ہے تو اللہ تعالی انبیاء سے جو پوچھیں گے یہ زاجر کس کے لیے ہوگی قوم کے لیے ہوگی تو لکھا جی حاضر سوال انبیق ہے قوم ہے اچھا جی کال علما وہ کہیں گے نہیں کوئی علم واسطے ہمارے بے شک تو اللہ ہے یہ درمیان میں ضمیر فصل کا ہے کہ کس کا فائدہ دے گا فصل کا کہ اللہ ملحوب کون ہے فقط اللہ ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں جی عالم الغیب کون ہے اور نبی تو نبی پیرو کو کہتے ہیں عالم الغیب ہے کیا وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب تھے خواجہ خدا بہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ خیر والی تھے تو ان کے ہاں بلی تھی تو بلی سے پوچھتے کہ آج کتنی مہمان آنے ہیں تو بلی جتنی دفعہ میاؤں کرتی نا تو اتنی مہمان آ جاتے بیس دفعہ میاؤں میاؤں میاؤں کرتے تو بیس آدمی کی روٹی پکاتے مہمان کتنی آ جاتے پلیز اب ایک دفعہ اس نے تقریباً بیس دفاع ہی لو میوں کیا تو مہمان آگے جی، یہ بھی کہہ سکتی بلّی تو عالم الغائب تھی تو حضرت نے فرمایا بھی تلاش کرو یہ ایک آدمی ضرور طوفیلی ہوگا پھر پتہ چلا کہ وہ مہمان نہیں تھا کیا تھا تو تھا وہاں قریب سے ایسے گھس آیا کوئی اب دلّی بھی جہاں عالم الغائب بن جائے تو پناہ با خدا اور کیا ادکال اللہ ہوا عیسا تخصیص بات تعمیر پہلے دلیل نقلی کس سے تھی تمام انبیاء علیہ السلام سے اب کیا ہے جی تخصیص بعد تعمیم یہ دلیل نقلی کس سے بیان ہوگی جی حضرت عیسا علیہ السلام سے دلیل نقلی آگے ہے گی جی. اب تمہید اہل ہے تخصیص بعد تعمیم کے بعد لکھو تمہید دلیل اور تمہید دلیل میں تذکیر انعامات ہیں تمہید دلیل میں کیا ہے جی تذکیر انعامات اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد دلائے از کال اللہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے تم نہوی لوگوں کی طرف سے کہ بھی عز جو ہے نا عز کس پہ داخل ہوتا ہے ماضی پہ یا مستقبل پہ ماضی پہ ایزا جو ہے نا ایزا مستقبل پہ داخل ہوتا ہے بلکہ ماضی کو بنانے کس کے کر دیتا ہے مستقبل کر دیتا ہے اب ادھر دیکھو کالا بھی ماضی اور عز بھی کس کے لیے آتا ہے ماضی پہ یہ تو ماضی کو زیادہ پکا کر رہا ہے حالانکہ یہ اللہ کہہ چکے ہیں یہ آگے کہیں گے تو قیامت میں کہیں گے نا ادھر تو ماضی پکی ہو رہی ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں یہ جواب ہر جگہ چلے گا بھائی جو امور ہیں قیامت کے وہ متحقہ کلوقوع ہیں یا شک ہے ان میں قیامت کے جتنے امور اللہ نے فرمایا ہیں وہ کیا ہیں یقینی ہے متحقہ کلوقوح اور جو چیز متحقہ کلوقوع ہو اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے گویا کہ ہو چکی آگے پھر یہ ہر جگہ اس قانون کو چلاؤ ٹھیک ہے جی لیکن مانا تو مستقبل کا کرو گے نا جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ عی سب نے مریا یاد کرو میری احسانات تیرے اوپر تیری امی کے اوپر از ایتو کا انعام نمبر ایت. جب امداد کی میں نے تیری ساتھ رو کے کون پاک او جبریل یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں تیز چل رہا ہوں پڑی ہوئی چیزیں ہیں تو کل منا سفید مہادیو انام نمبر دو باتیں کرتا تھا تو لوگوں کے ساتھ بیج ماں کی گود کے یا جھولے کے اور قہولت کے وقت کیا کیا تم قہولت کے وقت بات نہیں کرتے تو معلوم ہے کی بات کیا ہوگی عجیب ہو غریب ہوگی کس وقت ہوئی نزول کے بعد لکھ لیو یہ دلیل حیات و نزول نیچے لے کھڑو دلیل حیات عیسیٰ و نزول عیسیٰ واحد علم تو کل کتاب دلیل نمبر کتنی ہے جی اور جب سکھائی میں نے تو اس کو کتاب حکمت تورات انجیل بھئی تورات انجیل تو آ گئی تو کتاب حکمت سے مرا چکا ہے آپ بتاؤ قرآن و حدیث القرآن یو فسر باز بازا دوسری جگہ جہاں کتاب حکمت کا ذکر ہے وہاں کا مراد ہے تو اللہ تعالی نے جب قرآن حدیث سکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے سیکھتے ہیں یا اب نازن ہوں گے یہ بھی دلیل لکھ لو دلیل حیات و نزور یہ لکھ لو یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں حضرت یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں یہ میں ختم نبوت والوں کے ساتھ بات کرتا ہوں یہ دریلیں رکھتا ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں تو عام لوگوں کے دریل کا پتا نہیں ہے اچھا جی تو کتاب سنت تورات انجیل یہ کتنا نمبر ہے جی انعام نمبر کتنی تین وایوخلوں کو انعام نمبر چار اور جب بناتا تھا تو مٹی سے مسئل شکل پرندے کے وہ کون سا جی پرندہ چمکا در پہلے پیرا ہے ساتھ ہک میرے کے پاس پھونکا دیتا تھا بیچ اس کے پاس ہو جاتا سچ مچ کا پرندہ میرے عزن کے ساتھ کس کے عزن کے ساتھ یہاں یہ بات سمجھو کہ موجزہ خدا بندی ہوتا ہے موجزہ کا ہوتا ہے اللہ کا فیل ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ شادر ہوتا ہے تو یہ کام حقیقت میں کون کر رہے تھے اللہ کر رہے تھے ایسا سلام کی طاقت نہیں تھی مردے کو زندہ کرنا اور توبر والا کما اور شفا دیتا تھا تو چنگا کرتا تھا تو مادرزاد اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو بیچنی اور جب نکالتا تھا مردوں کو بیچنی دیکھو نا وائس کفاف تو بنی اسرائیل نمبر پانچ نمبر چار آ تھا نا اے انعام نمبر پانچ اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تج سے چاروں کا بنی اسرائیل قتل کے لیے آئے یا نہیں تو اللہ نے حفاظت فرمائی یا نہ یہ ہے روکنا یہ نمبر پانچ حفاظت عیسیٰ حفاظت عیسیٰ لکھو جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تیرے قتل سے جب آیا تو ان کے پاس مو لے کے فقال اللہ کا اناد بنی اسرائیل پس کا ان میں سے نہیں یہ مگر جادو ہے سری واید او ہے تو کہ نعمت کتنی ہے جی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا میں میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا لاؤ ایمان لاؤ تو ایمان لائے یا نہیں وہ حواری کون تھے یا دھوبی تھے یا شاہزاد تھے میرا رجحان کس طرف ہے شاہزاد تھے اور جب کہ حکم کیا میں طرف حواریوں کے کیونکہ ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہی ہے حکم کا معنی میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں جب رب چاہتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے ارف تو ربی رب بے فرض کر اور جب حکم دیا میں نے ترباری کے یہ کہ ایمان لو ساتھ میرے اور ساتھ میرے رسول کے کہنے لے آ منگا اور گواہ ہو جاتا بھائی طور کے ہم کیا ہیں بردار ہے اس کا سوال کا سوال ہواری کیا اے حضرت عیسا علیہ السلام ہمیں کوئی گوشت اور حلوہ کھانا کے لیے شوق ہو رہا ہے سمجھے تو میں بھی ساتھیوں کو کہتا ہوں جب کہتے ہیں کہ دال کھائی ہے کہتے تو ہیں اچھی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو میں کہتا ہوں میں نے تم کو وظیفہ بتایا تھا وہ شاید نہیں پڑتے خدا یا تو دال دور کون خروسان بریان موجود کون اس دال کو اللہ دور کر ہمارے لیے ککڑ ہو برگیشور میں آ جائیں تاکہ پیٹ میں وہ اذان دیتے رہیں بانگ دیتے رہیں آپ ککڑو کرتے رہیں <laughs> تو <laughs> <laughs> انہوں نے بھی حلوہ مانگا گوشت مانگا کوئی آسمان سے خان پان عادل ہو جس کے اوپر کیا ہوں یہ گوش روٹیاں حلوے رکھے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہ کیا نہ مانو کیوں پہلے سے تجربہ ہے کہ آدمی کوئی فرمائشی معاوضہ مانگے نا اپنی فرمائش کے مطابق پھر اس پہ قدر نہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مکے والے حضور سے جو فرمائشی موضاء طلب کرتے تھے نا تو اللہ فرماتا تھا نہیں ان کو نہیں دکھانا کیونکہ مکے والوں نے مسلمان ہونا ہے اب فرمائشی موزا جلدی دے کے نہ مانے تو کیا ہو جائیں گے اللہ نے کرم فرمایا تھا مکے والوں پہ مسلمان ہو جائیں تیری قوم ہے میرے محبوب کی قوم ہے ہماری کا سوال جب کا ہماری انہیں ایسے بن مریم کیا کرے گا رب تیرا یا ستوں کے نیچے مانا لکھو یا پالو کیونکہ زہری مانا کریں نا تو یہ کفر ہے کیا طاقت رکھتا ہے رب تیرا کیا ان کو خدا کی طاقت میں شک پائے گا نہ حالیہ کیا کرے گا رب تیرا یہ کہ اتارے ہمارے اوپر ایک خوانچہ آسمان سے مائدہ اس خان کو کہتے ہیں جس کے اندر کیا کھانے ایک تو آپ کہ دسترخوان خالی ہوتا ہے نا یہ مراد نہیں وہ خانچہ جو کھانے سے برا ہوا ہو کال تک اللہ انہیں فرما اللہ سے ڈرو گر تو مو میں کالو کہ انہوں نے عرض کیا حضرت. ہمارا سوال کے مبنی ہے ہمارا سوال کیس پہ مبنی ہے آپ تین انہوں نے بیان کی مسلیات نمبر نورگی دا کو مینہ مسلحت نمبر کہنے لگے ارادہ کرتے ہم یہ کہ کھائیں اسے تبرو کن تو ایک تبروں مسئلہ آتا ہے وہ تت قلوب نہ یہ مسئلہ تنور کتنی دو مطمئن ہو جائیں دل ہمارے وہ نا مان کا تنا اور ہم جان لیں کہ تون نے واقعی سچ کہا ہم کو وہ یہ مسئلہ تنور کتنی تین لوگوں کے سامنے بھی ہم گواہی دیں گے کہ ہمارے نبی سچے ہیں مستجابات ہیں اور ہو جائیں کہ ہم اس کے اوپر گواہی دیں تین مسلطیں بیان کی اب عیسیٰ السلام کی ان کے لیے خانچہ مانگ رہے ہیں مناجات عیسا ارب کیا عیسا بن مریم نے اللہ ہمارے پرور دگار اتار ہمارے اوپر خانچا کھانوں کا بھرا ہوا آسمان سے ہو واسطے ہمارے عید ہمارے پہلوں کے لیے بھی پیچھوں کے لیے بھی پہلوں سے مراد ہیں جو اس وقت موجود تھے پہلو سے مراد کون ہے صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں موجود پچھلے جو بعد میں آئے وہ آیا من کا اور یہ تیری طرف سے دلیل ہوگی میری نبوت کی آیا من کا کے نیچے کیا لکھو دلیل میری نبوت کی ہوگی تیری طرف سے اور رشق دے ہم کو تو ہے خیر واضح قال اللہ ایجابت خدا اللہ نے دعا قبول کی میں اللہ نے بے شام میں اتارتا ہوں اس کو تمہارے پاس پر, پر جس شخص نے نہ قدر شناسی کی پر جس شخص نے نہ قدر شناسی کی بات تم میں سے بیشہ میں عذاب دوں گا اس کو ایسا عذاب کہ نہیں عذاب دوں گا وہ کسی ہے کو جہان والوں سے اب یہاں دو قول ہیں مفسرین کے ایک قول تو یہ ہے کہ وہ ڈر گئے وہ وہ ڈر گئے انہوں نے کہا بس ہمارے اوپر ایسا خانچہ نازل نہ ہو کہ نہ شکری سے عذاب ب سخت اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں نازل ہوا تھا خانچہ اس میں گوشت تھا روٹیاں تھیں لیکن ان پہ پابندی لگ گئی سمجھا کہ یہ جو ہے نا خانچہ وغیرہ تم کھاؤ لیکن ذخیرہ نہیں بنا سکتے کیا بچہ کھچا ان کو دے دو غوربا مساکین کو دے دو ذخیرہ نہ بناؤ اور خیانت بھی نہ کرو اور انہوں نے ذخیرہ بھی بنایا اور خیانت بھی کہ لہٰذا خنزیر بن گئے بعض لیا ہے وائز کال اللہ یا عیسیٰ میرے محترم میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تذکیر انعامات ہیں اور تمہید دلیل تھی کیا دیں تمہید دلیل اب دلیل ہے اب دلیل نکلی عظیس علیہ السلام دلیل اب شروع ہو رہی ہے پہلے تمہید دلیل تھی اور کیا تھا تذکیری انعام آد و اللہ سب نے مریم یہ دلیل نقلی ہے عزیسہ علیہ السلام یہ سوال بھی اللہ تعالی عیسا علیہ السلام سے کریں گے اس میں زجر و توبی کن کے لیے ہوگی نسارا کے لیے کس کے لیے عیسائیوں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنایا تھا شاہ جی یہ سوال برائے توبیخ نصارہ جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ عیسا بیٹا مریم کا کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھ کو میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ تھی؟ تو نے کہا تھا تفسیروں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے نا اپنے جلال کو ظاہر کریں گے و عیسا یا تارلہ کو دما عیسی ہو. علیہ السلام کو خون کا پسینہ جاری ہو جائے گا اللہ کا جال ہے وہ عیشا یا تارلہ کو دما کالا سبحان کا جواب عیسا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے پاک ہے ذات تیری نہ تھا میرے لیے مناسب یہ کہ کہوں میں وہ چیز جو نہیں واسطے میرے حق انکل پلت تو کل تو اے میرے پرور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ جانتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اگر میں نے کہا تو فقط فکت علمتا آپ جانتے ہوں گے کیونکہ جانتے ہیں آپ اس چیز کو جو میرے دل میں ہے اور نہیں جانتا میں اس چیز کو جو تیری ذات کے اندر ہے ادھر نفس کا کا کرو گے ان کا انت اللہ ملو بے شک تو ہی تو عالم الغیب ہے غیبوں کا جاننے والا تو ادھر سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے با پلط الحما مرتنی تبلیغ نہ کہا تھا میں نے واسطے ان کے مگر جو حکم کیا تھی مجھ کو ساتھ اس کے یہ کہ عبادت کو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے وہ کون تو علیہ شہیدم معدم تو کی ہے دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے تین باروس پیش کیے اللہ کی بارگاہ میں کتنی معروض پیش کیے سبحان کا ماں یقون علی معروض نمبر اے اور ما قلت الحم تبلیغ توحید معروض نمبر دو و شہید معروض نمبر تین اور تھا میں ان کے اوپر مطلع جب تک رہا اس کے اندر فیطانی پس جب تو نے مجھے قبض کر لیا جہاں فوت کا منع نہیں کرنا انی متوقع کا وراف ہوگا کہ لیا اس کو ذہن میں رکھو پر جب تجھے اٹھا لیا قبض کر لیا تو تھا تو ہی نگاہ بان ان کے اوپر اور تو, تو ہر چیز تو حاضر ناظر ہے ان توزیبوں فائن ہو عبادت معروض نمبر چار اے میرے پرورتگا یہ تیرے بندے تیرے حوالے ہیں میں ان کی سفارش نہیں کرتا کیونکہ یہ کون ہے وہ مشرق ہے انہوں نے معبول بنا مجھ کو میری ماں کو تو مشرق کی سفارش نہیں ہے تیرے بندے تیرے حوالے ان توزے بھوم فائننا باد اگر عذاب دے تو ان کو تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دی ان کو فائنا کا انتر غفور اور رحیم ہے یا عزیز الحکیم ہے ہاں تو عزیز حکیم اس لیے کہا گیا کہ بخشنا نہیں مت میں اگر دنیا ہوتی تو کیا زیادہ غفور و رحیم وہ توحبہ کرتے اللہ بخش دیتا اس لیے کپور اور رہی نہیں کہا گیا کیا اور اگر بخش دے تو ان کو تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں لیکن آپ کی حکمت مقتضی ہے کہ بخشیں گے نہیں ہے آگے سمجھ پوچھ رہی کہ بخشے قال اللہ اب آگے جی بشارت فرمائیں کہ اللہ یہ دن ہے نفا دے گا سچوں کو ان کی سچائی لاہم جناتا نفیہ ودا اللہ ان سے راضی و خدا سے راضی یہ کامیابی بڑی ہے مالکیت اطباری تالا کا بیان اللہ مالک ہے جس کو چاہیں بخشیں جس کو چاہیں عذاب مالک اپنی مملوکہ چیزوں میں تصرف کا کرتا ہے اللہ کے ملک میں ہے